سلام علیہ وسلم و خاتم الہمیہ امہ و بعد و نشہد بالجنت للعشرت الذین و بشرہم النبی صلی اللہ و بشرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیتقال ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مسلم علیہ الرحمن ماتن و شاری ہم گواہی دیتے ہیں جنت کی ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے کہیں پر دو کو اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری جماعتوں کو جنت کی جو جو اللہ اللہ نام سب سب کو رسول اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی موقع پر جنت کی وشاوتی ہے جن میں چار نفایا نفا ہے اور اس کے علاوہ چند صحابہ کے عشرہ ہے شہر کو شوری دی گئی اس کے علاوہ حسن حسین کے متعلق, متعلق تو جو جو صحابے تھے اس کے متعلق ہمارا عقیدہ ہیں کہ ہم ان کے متعلق اور جن صحابہ کرام کے بڑے میں ایسی کوئی بشارت نہیں ہے ان کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے اکرام لئے ہم, حضر و اور چیزوں میں ہم ان کے لیے جو امید رکھتے ہیں وہ کرافائی کرام کے آم کر بارے میں رکھتے ہیں کہ کو تو ہم کو دیں گے. اس کے علاوہ جہاں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کے ہم بچے آپ کے بارے میں تو ہیں اب ان کے علاوہ جو بات ہے کہ ہم ہاں کسی بھی شخص کے جنت ہونے کی بھی گواہی نہیں دے سکتے اور کسی متعین شخص کے جہنمی ہونے کی بھی گواہی نہیں, نہیں دے سکتے ہاں البتہ ہم ہاں کسی اعتبار سے یوں یعنی شفت کے اعتبار سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو مامین ہیں کے لیے ہم امید رکھتے جنت کی اور جو کفار ہیں ہم ان کے بارے میں کفار کہ جو ہیں وہ کس میں سے, ہیں؟ سے. مومنین جنت میں سے ہیں اور کفکار کیا ہیں جن میں متعین کسی بھی شخص کو یعنی مومن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے جنتی یہ جنتی ہے ٹھیک <تصفح> ہے اس طرح میں سے خاص متعین کریں گے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جن ہے ہو سکتا, سکتا ہے کہ نہمی ہے اور ایمان والے پھر اس کے علاوہ آگے یہاں او دیکھیے وسلم ہم گواہی رہتے ہیں جنت کی, ان دس کی جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد خالم کے لیے حسن حسین ان کے بارے میں کیا فرمایا حسین سید شباب حسین نہیں کیا جائے گا مگر خیر ایو موائی اکرام کے ساتھ اس قدر اجر صبح کی امید رکھی جائے گی جوابت کے لیے نہیں رکھی جاتی یعنی بقیہ بڑھ کر کا صحابہ کام کے بارے میں شدن تھی اسی بھی کے ایمانے جنت اور کاف کیا ہے اس کے عقوں میں سے یہ ہے جو ہمار دو دامادی نہ کرا بلا نہ محبت کرنا اور دو سے دو کو برا से نہ کہنا اسی طریقے سے کیا ہے क्या و حقفین یہ کیا ہے نسبت کی نشانیوں میں سے آ رہی بات تو آپ مسال و حکفین Irgend. اس کے بارے میں کئی ساری روایات ہیں اور مشہور روایات ہیں اور کتاب اللہ میں کہاں سے حجی سے مشہور تھے اور حدیث سے کے ذریعے سے کتاب اللہ پرنا پر ہے جیسے حجی سے مشورہ کے ذریعے سے کتاب اللہ پرنا نے فرمایا تعلیم سے اس طرح سے روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے مسافر کے لیے تین دن, دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک کی ہے اجازت مرحمت فرمائی ہے مسا کرنے کی جب ایک بوجھوں کو پہنا ہونے کے, کے بعد کیا ہو بوجھوں کو پہنا ہو تو کیا ہے چوبیس گھنٹے تک مقیم کے لیے कम حسن بچی ہی فرماتے ہیں میں کم از کم ستر گرام سے ملا ہوں کہتے ہیں کہ جو مسا کو کیا کرتے تھے اور پھر تک میں پائے نہیں ہوا جب تک روشن دل کی طرح میرے ساتھ چلا نہیں آگے جن کی روشنی کی طرح میرے پاس کیا ہوئے مسالہ کر کے, ہیں تو اس کے ہو؟ کی ہے انہوں نے کہا کہ جو کو فین کو نہ جائیں سمجھے وہ کیا ہے کافر ہے مسال کو سمجھے وہ کیا ہے کافر, تو ہیں کہ کافر. جو ہے متواتر نہیں اور کتاب اللہ کا حکم بھی نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتے اور جانتے ہوں گے اس کا کون ہے؟ صرف اور صرف نہیں ہے لیکن اس حال فین کے تو کائل نہیں ہے لیکن مسالہ جو سفر اگر اللہ لیکن مشہور ہے فوراولكن رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال رخص للمسافر في الصيام من يلي هنا ويقيم ايضا من وليل اذا طاهر فلا عليه ما يتكرر من الصحابه يرون المسافر کہ میں نے پایا ہے ستر سے زیادہ شاہ بائی چار کو جو مصالح حسین ذرا مصالح حسین مسئلے کے مصالح حسین کو جائے سمجھتے میں نے اس وقت تک مصالح الدین کے بارے میں نہیں کہا جا یہاں کے دن کی روشنی کی طرح کیا مطلب جن کی روشنی جن کی روشنی کی طرح دلائل آگے تب میں پائلوں مصالح الفین مجھے کفر کا ڈر ہے اس شخص پر مصالح الفین کا فائد نہ ہو جائز نہ سمجھنا ہوگا لگی جا اس لیے حسین کے حوالے سے جو آثار آئے ہیں حدیث سے منقول ہو کر آئی ہیں وہ سب کی حد تک ہیں اور جاتے کہتے ہیں کہ آسر کرام یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ مل مسال حسین ملا کاخر تو نہیں ہے محبت بیدت بڑے علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اور کیا کرے خطن اور دو زوالوں کے بارے میں برا بنا تو کیا ہے محبت